امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مکتوب نمبر اکتالیس میں اپنے ایک عامل کے نام تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی امانت میں شریع کیا تھا اور تمہیں اپنا بالکل مخصوص آدمی قرار دیا تھا اور تم سے زیادہ ہمدردی مددگاری اور امانتداری کے لحاظ سے میرے قوم قبیلے میں میرے بھروسے کا کوئی آدمی نہ تھا لیکن جب تم نے دیکھا کہ زمانہ تمہارے سات بھائی کے خلاف حملہ آور ہے اور دشمن بفھرا ہوا ہے امانتیں لٹ رہی ہیں اور امت بے راہ اور منتشر و پراگندہ ہو چکی ہے تو تم نے بھی اپنے امزاد سے رخ موڑ لیا اور ساتھ چھوڑ دینے والوں کے ساتھ تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور خیانت کرنے والوں میں داخل ہو کر تم بھی خائن ہو گئے اس طرح نہ تم نے اپنے زاد بھائی کے ساتھ ہمدردی ہی کا خیال کیا نہ امانتداری کے فرض کا احساس کیا گویا اپنے جہاد سے تمہارا مدعا خدا کی رضامندی نہ تھا اور گویا تم اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی روشن دلیل نہ رکھتے تھے اور اس امت کے ساتھ اس کی دنیا بٹورنے کے لیے چال چل رہے تھے اور اس کا مال چھین لینے کے لیے غفلت کا موقع تاک رہے تھے چنانچہ جب امت کے مال میں بھرپور خیانت کرنے کا موقع تمہیں ملا تو جھٹ سے دھاوا بول دیا اور جلدی سے کود پڑے اور جتنا بن پڑا اس مال پر جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا یوں جھپٹ پڑے جس طرح فرتیلا بھیڑیا زخمی اور لاچار بکری کو اچک لیتا ہے اور تم نے بڑے خوش خوش اسے حجاز روانہ کر دیا اور اسے لے جانے میں گناہ کا احساس تمہارے لیے سدے راہ نہ ہوا خدا تمہارے دشمنوں کا برا کرے گویا یہ تمہارے ماں باپ کا ترکہ تھا جسے لے کر تم نے اپنے گھر والوں کی طرف روانہ کر دیا اللہ اکبر کیا تمہارا قیامت پر ایمان نہیں کیا حساب کتاب کی چھان بین کا ذرا بھی تمہیں ڈر نہیں اے وہ شخص جسے ہم ہوش مندوں میں شمار کرتے تھے کیوں کر وہ کھانا اور پینا تمہیں خوشگوار معلوم ہوتا ہے جس کے متعلق جانتے ہو کہ حرام کھا رہے ہو حرام پی رہے ہو تم ان یتیموں مسکینوں مومنوں اور مجاہدوں کے مال سے جسے اللہ نے ان کا حق قرار دیا تھا اور ان کے ذریعے سے ان شہروں کی حفاظت کی تھی کنیزیں خریدتے ہو عورتوں سے بیاہ رچاتے ہو اب اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کا مال انہیں واپس کر دو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پھر اللہ نے مجھے تم پر قابو دے دیا تو میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے اپنے کو سرخرو کروں گا اور اپنی اس تلوار سے تمہیں ضرب لگاؤں گا جس کا وار میں نے جس کسی پر بھی لگایا وہ سیدھا دوزخ میں گیا خدا کی قسم اگر حسن و حسین بھی وہ کرتے جو تم نے کیا ہے تو میں ان سے بھی کوئی رعایت نہ کرتا نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش منوا سکتے یہاں تک کہ میں ان سے حق کو پلٹا لیتا اور ان کے ظلم سے پیدا ہونے والے غلط نتائج کو مٹا دیتا میں رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے لیے یہ کوئی دل خوش کن بات نہ تھی کہ وہ مال جو تم نے ہتیا لیا میرے لیے حلال ہوتا اور میں اسے بعد والوں کے لیے بطور ترکہ چھوڑ جاتا ذرا سنبھلو اور سمجھو کہ تم عمر کی آخری حد تک پہنچ چکے ہو اور مٹی کے نیچے سونپ دیے گئے ہو اور تمہارے تمام اعمال تمہارے سامنے پیش ہیں اس مقام پر کہ جہاں ظالم و حسرتا کی صدا بلند کرتا ہوگا اور عمر کو برباد کرنے والے دنیا کی طرف پلٹنے کی آرزو کر رہے ہوں گے حالانکہ اب گریز کا کوئی موقع نہ ہوگا